ونقوم به ونتوكل وليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وَنَشَهَدُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا. لَا شَرِيكَ لَهُ لولا مولا ملا سَيِّدِ الرُّسُلِ خاطنی امبیا الَّذِي بَعَثَ إِلَى قَوْمٍ فَقَلَّ لَهُمُ الْبَشِيرَ وَالنَّذِيرَ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَشِرَاعًا مُنِيرًا وَعَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم مقرامه كرمه مرفوعه متطهره بايدي سفره الكرام صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن الا ذلك من الشاهدين والشاكين والحمد لله رب العالمين میرے میرواز ملترام قابل صدر کرام جامعہ مسجد حق نواز شہید کے غیور نوجوانوں اور دوستوں میں چھ سات روز پاکستان سے باہر رہنے کی وجہ سے آپ اگر آپ کے سامنے غیر حاضر رہا ہوں اور کل اس وقت بھی بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں تھا اور چونکہ وہاں سے جہاز فوری طور پر نہیں مل سکتا تھا ورنہ میں چار پانچ روز پہلے جس دن یہاں پہلا ہمارا ساتھی شہید ہوا ہے سن سٹی میں اسی دن میں حاضر ہو جاتا مجھے بڑا دکھ ہے اور بڑا افسوس ہے جنگ میں اپنے ساتھیوں کی شہادت پر اور اس کے علاوہ جنگ میں جو سنیوں کے مکانات کو جلایا گیا ہے اور جو آج گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو اسلحہ کا بے محاوہ استعمال ہوا ہے میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی معروضات پیش کروں گا مجھے جامعہ مدنیہ اسلامیہ سلحت بنگلہ دیش کے ایک عظیم شان بڑے جلسے میں شرکت کی دعوت کا کے لیے جانا پڑا اور وہ سالانہ کانفرنس ہوتی ہے میرے جانے سے اللہ کی توفیق اور فضل سے بنگلہ دیش میں پچھلے سال بھی سپاہے صحابہ قائم ہو گئی تھی لیکن اب ڈھاکہ کے شہر میں بھی انجمل سپاہ صحابہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں قائم ہو چکی ہے کل رات یہ جو رات گزری ہے اس سے ایک رات پہلے میں نے ڈھاکہ میں بین الاقوامی مسجد بیت المکرم کے سامنے کے پارک میں جہاں شیخ مجیب الرحمان اور بڑے بڑے لیڈروں کے جلسے ہوا کرتے تھے اس پارک میں تقریر کی اور انجمن سپاہ صحابہ کا پیغام اور پروگرام پیش کیا تو سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں نے کہا کہ ہماری جان بھی حق نواز کے مشن کے لیے حاضر ہے یہ آواز پوری دنیا میں پھیل رہی ہے میرے بھائیوں انمن سپاہی صحابہ کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں یہ کانٹوں کی سیج ہے ہم لوگوں کو کسی پریشانی پر کسی فوری آفت اور دکھ پر بے حال نہیں ہو جانا چاہیے ہمیں اپنے پریشانیوں پر بھی وہ موقع اختیار کرنا چاہیے جو چودہ سو سال پہلے کے اکبر نے پیغمبر کی وفات کے وقت اختیار کیا بے نبی سے نبی کی وفات سے بڑا صدمہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے پیغمبر کی وفات سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا آج کے دن کی تاریخ ہے بائیس رجب آج کا دن کیا ہے بائیس رجب ہو اور معاویہ کا ذکر نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی روشنی نے پیغمبر کے اس جلیل القدر صحابی کا تذکرہ کر کے اس کے بعد یہاں کے حالات پر وہ شروع کروں میرے بھائیوں امیر معاویہ پیغمبر علیہ سلاۃسلام کی وحی کے چھٹے کاتب تھے اور جو آیت میں نے پڑی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کاٹ وحی کی شان بیان کی اور قرآن میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ فیشم مکرمت کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے فی سحفین مکرمہ تن مرفو یہ بلندی والے اور تاکیرگی والے فی سہون مکرمہ تن مرفو اور متحراتن ارشاد آدر شاع پڑایا سفر جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے اور نے کہا کہ جنہوں نے قرآن لکھا ہے جنہوں نے کتابت کی ہے جن کو پیغمبر نے قاتل نہیں بنایا ہے جن میں حضرت سید ابن صابت بھی ہیں قاد ابن ابئی بھی ہیں جس میں حضرت سعد ابن عبادہ بھی ہیں جس میں حضرت عثمان غمی بھی ہیں جس, جس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں تو قرآن کہتا ہے فیس حسن مکرمہ کہ میرے سفاط بڑے عزت والے مرفو عاطم یہ بڑی پاکیزی اور بلندی والے بے ایدی سفارت اور یہ ہاتھ جنہوں نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا یہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ قرآن صرف اتنی بات کہتا بے ایدی سفرت کہ ہاتھ چمکنے والے ہیں تو شیعہ کہہ سکتا تھا کہ ہاتھ کے چمکنے سے نیت نہیں چمکتی ہاتھ کے چمکنے سے دل نہیں چمکتا ہاتھ کے چمکنے سے سیرت نہیں چمکتی ہاتھ کے چمکنے سے کردار نہیں چمکتا ہاتھ کے چمکنے سے عزمت نہیں بکھرتی خدا کو راسبی کی اس گفتگو کا پتہ تھا خدا کو اس کالے کافر کی بدماشی کا پتہ تھا خدا کو امیر معاویہ کے دشمن کا پتہ تھا خدا سے پتہ تھا کہ خبیبی نے امیل معاویہ کو جہنمی لکھنا ہے خدا کو پتا تھا کہ ابیل معاویہ پر خبینی نے تنقید کر لی ہے اللہ نے چودہ سو سال پہلے اس سوال کا جواب بھی اس کتاب میں دے دیا جس کتاب میں شرط بھی کوئی نہیں اس کتاب میں دے دیا جو کتاب بھی قیامت کی صبح اتباقی ہے تو امیل معاویہ کی شان لکھے گا کوئی پرت چھاپے گا کوئی نہیں چھاپے گا کسی دور میں کتاب چھپے گی کسی میں نہیں چھپے گی کسی دور میں وہ تقریر چھپے گی کسی میں نہیں چھپے گی لیکن میں میرے مسان ایک ایسی کتاب سے دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کا ایک لفظ پڑھو گے دس میٹیاں ملیں گی ایک لفظ پڑھو گے دس درجے بلند ہو گے ایک لفظ پڑھو گے دس گلو بھر پڑو میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں دنیا کے کسی کو کسی تاریخ کے کو کسی کی تمہارے سامنے کو نہیں چاہتا ہوں سبجر ہے بس آگے کو قائدہ لے کر جا جاؤ توجہ ہے میری بات سمجھ میں آئی ہے میں ایک آئے کا ترجمہ کر کے اسی کی طرف آؤں گا جس کو آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھائیو قرآن نے امیر معاویہ کی شان بیان کی ہے قرآن نے کس کی شان بیان کی قرآن نے بڑی بات کہی ہے ہاتھوں نے قرآن لکھا ہاتھ چمکنے والے ہیں بات اگر صرف ہاتھ کی ہوتی تو تنقید ہو سکتی تھی بات صرف ہاتھ کی ہوتی نقتا گلی کی جا سکتی تھی لیکن چودہ سو سا سال پہلے اللہ نے ارش سے اعلان کر دیا کہیں کہ کے بلکہ پرواہ ہے بارہ راہ کمانا ساری انسانیت بارہ راہ کمانا ساری کائلا بارہ راہ کمانا ساری مخلوق بارہ راہ کمانا پوری دنیا بارہ راہ کمانا سارے جہاں بارہ راہ کمانا ساری قرآن کہتے ہیں کہ کیا آپ اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہو اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے عزت والا ہو اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے عظیم ہو, ہو اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ عزت والا ہو قرآن کہتے ہیں کہ بہ رہا تم اور ساتھ رہی روین کے بہترین انسان ہیں شیلا کہ قرآن شیلا کہ شیلا کہتے قرآن کہتے امام زار تھے مرغ کہتا ہے ظارم تھے قرآن کے سہے کلان برارا قرآن کہے کلان برارا تاریخ برا کہے میں تاریخ پہ چھو ماروں تاریخ برا کہے میں تاریخ کو بندی تاخیر میں پھینکوں تاریخ بنا کہ اس پر ضرورت بھیجوں اس لیے کہ تاریخ ساری دنیا کی ایک طرف ہے لیکن کلاس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اسلام کے قدموں میں ڈالا سمجھو کیجیے پہنچو یہ روس ہے روس کی ایک سو چھپن ریاستیں کتنی ریاستیں ایک سو چھپن ریاستوں نے اسی ریاستیں جو معاویہ نے سفا کی تھی کامل کے پہاڑ معاویہ نے سفا کیے تھے پشاور کا شہر معاویہ نے سفا کیا تھا کہاں سے چلی تھی فوج کہاں سے چلا تھا کہاں سے چلی تھی جواب پینتالیس ڈگری میں پینتالیس ڈگری میں انیل معاویہ کا ایک لشکر شام سے تینتیس ہزار صحابہ کی قیادت میں چلا تھا انل مواویہ کا لشکر ایک صحابی کی قیادت میں تینتیس ہزار مظاہدوں کو لے کر چلا اور اسی لشکر میں سلام ابن مسلمان سب تو رضی اللہ تعالی ایک قدر صحابی سلام اتنے مسلمہ قیادت میں ان صحابی کی قیادت میں یہ لشکر شام سے چلا تھا پنتالی ہجری, ہجری میں رنگت کی ہجرت کو ابھی پینتالیس سال ہوئے تھے اس شام میں امیر وافیہ کا لشکر تینتیس ہزار انسانوں کی قیادت میں تینتیس ہزار انسانوں کی معیشت میں خبر سمان اتنے مسلما کی قیادت میں چلا اور اسی لشکر نے بلوچستان ستاح کیا اسی نے مکران سطح کیا اسی لشکر نے, نے سمرکند و بخارا سطح کیا اسی لشکر نے تاشکند سفا کیا اسی لشکر نے کامل ستا کیا اور اس کے بعد وہی لشکر سلام اتنے مسلمہ کی قیادت میں پشاور ہے اس وقت پشاور پر بدھ کے ایک گورنر کی حکومت تھی امیر معاوضہ کے اس سفا سلار نے بدھ کے اس گورنر کے خلاف جہاد کر کے اس پشاپ میں قتل کر کے پشاور کے شہر سے اسلام کا پرچم پہلی پہ مسئلہ لہرا اور آج سے چار پر کے پر اصحاب نام پر جو قبر آج بھی ہے وہ قبر اسی سپر سنان ابن وسلبا کی قبر ہے اور وہ میرے معاوضہ کا وہ چرنل تھا کہ جس نے روس کے پہاڑوں پہ کابل کی بستیوں میں دریائے دریائے دریائے اور نیلم کے ساحل پہ اسلام کی فوٹو کو بہایا اور نصب دنیا کے خطے پر اسلام کا پچاس اور امیر مراویہ کو یہ اعزاز بھی حاصل کہ امیر مراویہ کا دنازہ جس چارپائی سے رکھا گیا وہ چارپائی کس کی تھی توجہ کیجیے فضور ع سلاق السلام کی زندگی آخری زندگی راجہ راجا تھا بلوچستان کا ایک راجہ تھا اس راجہ کو خبر ملی کہ آخر سوال پگمبر تشریف لا چکے ہیں اس نے ایک وفد بھیجا کہ پگمبر کی تشریف کر کے آؤ کہ نبی واقف آ گئے اگر پگمبر آ چکے ہو تو ان کو دو چیزیں توحفے کے طور پر دینا راجہ ارمنی نے دو چیزیں تحفے میں دیکھی کون سی ایک ہندوستان کی ساگوان کی لکڑی کون سی لکڑی ساگوان کی لکڑی یہ دروازوں کے اور چار پنوں کے کام آسری زن جب کا پھل یہ سنجبیل کا جو پھل اسی کو ہماری زبان میں ادرک کہتے اگر اگزامپل یہ ادرک ہندوستان کا مشہور پھل تھا کسی زمانے میں اور اس پھل کو ایک کچے برتن میں پانی ڈالا پانی میں یہ پھل ڈالا تاکہ پگمبر کے پاس پہنچے تو پاگل ہو سواریوں پر سوار کر کے راجا ارمنی کا ایک وسط لے گیا پگمبر علیہ السلام نے یہ وسل یہ پھل دیکھا میں قربان جاؤں اس پھل سے کہ چگمبر علیہ السلام نے اللہ پر کے لڑکے خود بھی چلاول فرمایا اور شہابہ کو بھی دیا یہ ہندوستان کا پہلا پھل تھا اور اس کے بعد ساگوان کی لکڑی بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لکڑی بہت خوبصورت ہے بہت اچھی لکڑی تو فرمایا جو میری چارپائی یہ جو گدا ہے گدےلا جو کھجوروں کی چھال کا بنا ہوا اس کھجوروں کی چھال کے گدیلے کو ایسی چارپائی پر رکھو جس کے چاروں پائے اسی لکڑی کے بنے ہوئے تو پگندر اسلام کی جو چارپائی اس چارپائی کے چاروں پائے ہندوستان کی لکڑی کے بنا دیے گئے سر فلن کا کی جب وفات ہوئی تو پگندر اسی چارپائی پر اور اس کے بعد یہ چارپائی حضرت ابو بکر صدیق کے استعمال میں آئی تو صدیقی اکبر کا جنازہ بھی کسی چارپائی سے اٹھا اور حضرت فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو ان کو بھی شہید ہونے کے بعد کسی چارپائی پر ڈالا گیا اور حضرت عثمان غریب کے زمانے میں حضور علیہ السلام کا سامان نیلور ہوا صحابہ کے مشورے سے تو نیلومی میں وہ چارپائی امیر معاملوں نے چار ہزار جنموں میں خرید لی اور بعد میں اسی چار پڑھائی سے امیر معاوضہ خطرہ اٹھا یہ تاریخ کا وجہ خشندہ چہرہ ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کرا اندرا کیا کہا امیر معاوضہ کے بارے میں کوئی شخص بکواس کرے تم نے جواب نہیں کچھ نہیں کہنا ہے صرف کہنا ہے کرا مندرا امیر معاوضہ کے بارے میں ڈی اے کی کتاب نے لکھا ہے کہ ناؤز بلّہ ظالم سے ایس اے کی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ظالم سے ایم اے کی کتاب نے لکھا ہے کہ وہ ظالم سے تو بی اے کی بات کرتا ہے میں قرآن کی بات کرتا ہوں بی اے ایم کی تاریخ امیر معاویہ کو پھونکے گی تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اس لیے کہ قرآن کی صنعت سے بہتر صنعت کسی کی نہیں تو میں نے حضرت معاویہ تک بڑی لمبی چوری تقریر نہیں کی اس کے لیے کئی گھنٹوں گفتگو اللہ کے سبر سے ہو سکتی ہے کہ امیر معاویہ میں چونسٹھ لاکھ مربع میر زمین یعنی پوری دنیا کا نسبت سے زیادہ جغرافیہ پوری دنیا کا جغرافیہ ایک کروڑ بیس لاکھ مرد امیر ہے اس وقت جو جدید اجلس سے مطابق ہے کہ پر پوری دنیا کا جغرافیہ ایک کروڑ بیس لاکھ ہے اور امیر معاوضہ کی حکومت ان میں سے چونسٹھ لاکھ مردعمین پر رہی ہے اور چونسٹھ لاکھ مرد امیر پر انیس سال تک امیر معاوضہ نے اسلامی حکومت کی تھی یہ بڑی جدید الفر باتیں ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں نے صرف ایک بات کی ہے جو ساری تقریر سے حاوی ہے اور وہ واقعہ ہے چران بران قرام بارا کا مولا کسی دنیا کے ترجمے سے دیکھو تیس ور سپارا کرام ان بارہ کرام برارا تیس و ہے تیسرا چھپا رہا تیس و شپارا اور نظر کیا ہے کرام برارا کرام بہت عزت والے لوگوں کو کہتے بہت عزت والے تو میرے معاملہ کو قرآن میں بہت عزت والا قرار دیا اب دنیا کی دو تاریخ بھی بہتیں گی تو اس کو گندی ٹوکری میں ڈالا جائے گا امیر موبائل کسان پر کسی داغ اور کو برداشت نہیں چلے آج بائیس رجت ہے چاہے ہے بائیس رجت کو ہمارے کئی لوگ یہ حالت کی وجہ سے کنڈے بھی کرتے کیا کرتے یہ کنڈا اگر اسلام کا لفظ ہوتا تو کنڈا ہوتا وہ عربی کا کوئی لفظ ہوتا کنڈا تو پنجابی کا نفل ہے اس کا پنجابی میں مانا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اسلام سے پیسہ لگے گا لفظ پولا جس طرح اگر شیعہ کی عبادت گاہ امام بارگاہ ہے امام بارگاہ عربی کا لفظ نہیں ہے بارگاہ عربی کا لفظ ہے اور مسجد عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں اس کا ذکر اگر بارگاہ واقعی مرکز دین ہوتا تو بارگاہ گاہ کبھی کبھار قرآن میں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ بارگاہ بناوٹی چیز ہے اور مسجد اصلی چیز ٹھیک ہے نہیں اگر کوئی دین کا رشتہ ہوتا تو بارگاہ کیسے ہوتا وہ تو مرکز دین کا کوئی نام ہوتا تو یہ بالکل اسی طرح لفظ ہے کنڈے کا کیا لفظ ہے کنڈا عربی کا لفظ نہیں ہے پنجابی کا ہے کنڈے کا معنی ہے دیرا گرک ہونا کیا مانا ہے ایک آدمی کے ساتھ بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے قرآن و خاص کا وہ ایک بیٹا جو ہے وہ بھی ایکسیڈینٹ میں مارا جائے تو وہ کہتے ہیں اس کا کنڈا ہو گیا نہیں کہتے ایسے پاگل ہے کہتے ہیں کہ امام جا کر ساگس کا کنڈا ہو گیا انہوں نے جا کر ساگک کے کنڈے ہو گئے جا کر سادک بے چارے کا کیا قصور ہے کنڈا تمہارا ہو تمہارے باپ کا ہو باعث رجت کس سے کیا تعلق ہے اور پھر چھپ کر کہتے چھپ کر یہ کوئی بات ہے کہتے ہیں امام جعفر صادق کے جو آدمی کوڈے کرائے گا وہ امیر ہو جائے گا کیونکہ مدینے میں ایک لکڑ ہارا تھا مدینے سے وزیر اعظم نے کہا لکڑ ہارے سے تو امام جعفر صادق سے کنڈے کا امیر ہو جاؤ گے تو جب سے مدینہ قائم ہوا ہے آج تک وہاں وزیر اعظم آیا ہی کوئی نہیں کہنا جھوٹ دوسرے جھوٹے تھے لکڑ ہارا تو لکڑ ہارا تو کنڈے کرا کے لیکن پاکستان میں جتنے ملان فقیر ہیں ان میں سے کوئی بےمان امیر نہیں ہوا کوئی بےمان ہوا نہیں منگنے نظر اللہ نے تو کوئی کنجر امیر نہیں ہوا کسانوں سے امیر کر دے وہ کنڈے کہا کے آپ بے مانو منگتے رہے منگتے رہے کوئی بات سمجھ نہیں آ ہے کہ بائیس رجک کا جو کنڈا ہے یہ اصل میں ایمان کا کنڈا اس لیے کہ جا کر سادت رحمت اللہ لے تو اس سے کوئی تعلق نہیں کیوں اس لیے رحمت اللہ لے کی جو ولادت وہ آٹھ رمضان کو ہوئی تاریخ کو ہوئی رمضان کو اور ان کی وسعت تیرہ شوال کو ہوئی وسعت تیرہ سروار کو رمضان کے بعد والے مہینے میں اور آٹھ رمضان کو ان کی ولادت ہے تیرہ کو وسعت ہے پچپن سال کی کتنے سال کی عمر میں پچوجا سال کی عمر میں تیرہ سوال پہ جا وفات ہو گئی تو بائیس رجک کو نہ ان کی پڑھائے نہ وفات ہے تو بائی رجک ان کا کوڑا کہہ کے آ گیا اصل بات یہ ہے کہ یہ بائیس رجک کو امیر معاوضہ کا جو میں وفات بائیس رجک کو امیر معاوضہ کا اور معاوضہ ایسا عظم تھا کہ اس کا نام لے کر کوئی خوشی نہیں کر سکتا تھا اس کا نام لے کر کوئی خوشی نہیں کر سکتا اس لیے نام لیا امام جعفر صادت کا خوشی منائی امیر معاویہ کی لیکن دشمن کو پتا ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ ایسا جلیل القدر انسان ہے کہ جس کے نام پر تمہاری خوشی اب بھی نہیں چل سکتی تمہاری خوشی اب بھی جو شخص اس تحقیق کے پتا ہو جانے کے بعد کہ بائیس رجت امیر معاویہ کی مفاد کی خوشی کی وجہ سے کوڑے چائے جاتے ہیں وہ آدمی ایمان کا کوڑا کرائے گا دین کا کوڑا کرائے گا اور وہ پورے چاہتے کے نام پر کنڈے کوڑا بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں پہلے چھوٹے برتنوں میں حلوا ڈال کر باندھتے جو ہی پیٹ بڑا ہوا ان کا تو کوڑا ہو گیا تو میں نے کہا کہ ان کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو یہ کنڈے اصل میں حضرت معاویہ ہو کے اللہ تعالیٰ میں اس کی وفات کی خوشی نہیں ہوتے اور امیر معاویہ جیسے صحابی کی وفات پر خوشی ہو سکتی ہے تک ہی. ان کی وفات پر خوشی یہودیوں کو ہو سکتی ہے عیسائیوں کو ہو سکتی ہے اس لیے تو یہودی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ہمیں دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں برطانیہ میں پچھلے سال پہلے ایڈمل جبن جبن ایک انگریز تھا اور اس کا ساتھی جینک تھا یہودی تھے تو میں نے اس سے کہا کہ اسلام میں سب سے زیادہ نفرت کس آدمی سے ہے تمہیں تاریخ میں میرے دیر میں یہ تھا کسی نے کہا تھا کہ ہر بار دوسرا بڑا غالم تھا تو شاید ضرور کی وجہ سے اس سے نفرت ہے تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ نفرت جو ہے مجھے وہ معاویت سے یہود ہی نے کہا میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے میرا حق ہے میں نے کہا کیوں نفرت ہے کہنے لگا کہ سول اللہ نے ہمیں سے نکالا بات نبی مدین نے مدینے سے نکالا ہم خیبر میں جا بسے ہم خیبر میں جا بسے اور, مر... اور عمر فروخت نے ہمیں خیبر سے نکالا تو ہم ایران میں جا بسے ہم ایران میں اور اس کے بعد معاوضہ پہلا انسان ہے کہ جس نے ہمیں ایران سے بھی نکالا خیبر سے بھی نکالا اور پوری دنیا میں کہیں ایک دن بھی بیٹھنے نہیں, نہیں دیا اور چودہ سو تال در پدر پھرنے کے بعد انیس سو اٹھالی میں جا کر اسرائیل کا ملک بنایا چودہ سو سال دس صدر پڑانے والا معاویہ بے نبو سفیہ یہودیوں کو کس طور یہودیت کی بنیادیں ختم کر دی تھی معاوضہ اور آج یہودیت کا جو چروا ہے نا چربا جانتے یہ شیا مذہب یہودیت کا چربا ان کو امیر معاویہ سے دشمنی کی وجہ سب سے بڑی یہی ان کا بانی بھی یہودی تھا عبداللہ بن سبا ان کا معنی بھی جو تھا شوہ لگت کا عبداللہ بن سبا تو ان کو شروع سے امیر معاوضہ سے دشمنی خیر بات دور میں نکل جائے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امیر معاملہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات پر جو اے شخص حلوہ پکائے گا وہ سور کھائے گا اور امین گواریا کی وہ کی خوشی میں جو حلوہ بتایا گا وہ کیا کھائے گا کھڑا کر کے وعدہ کرو کے ویسے ہے میرے بھائیو پورانی کے سامنے مجھے میں پچھلے دنوں ان چھ سات دنوں میں چھ واقعات پیش آئے ان واقعات کی ذمہ داری جنگ کی انتظامیہ پر ہے جس <تصفح> پر <تصفح> اور جمشہ میں آج جو کرفیو کی صورت ہے اور جنگ شہر میں آج جو لوگ گھروں میں تڑپ رہے ہیں جنگ شہر میں آج جب ایک قسم پشتی کا شکار ہے جام شہر میں مکانوں کو آگ لگائی گئی سامان جلائے گئے اور بوڑھوں کو دھکے دیے گئے عورتوں کے کپڑے چھینے گئے بچوں کو گلیوں میں پھینکا گیا اور قرآن اور اسلام کی کتابیں جلائی گئی اس کی ذمہ دار جانتی موجودہ انتظامیہ ہے ہے آپ سوال کریں گے کہ لڑائی وہاں ہوئی ہے قتل وہاں ہوئے ہیں آگ وہاں لگائی گئی ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ وہاں ایس پی نے یا بی ایس پی نے جا کر تو آگ نہیں لگائی میں آج اس اگلے رشتے مانے سائیں سفاق کی ذمہ داری انتناوں پر اس لیے ڈالتا ہوں کہ میرے پاس وہ شواہد موجود ہیں کہ جن شواہد کے تحت آپ سے دس پندرہ دن پہلے پنجاب کی اسپیشل برانچ نے سیائی لے رپورٹ نے رپورٹر نے جنگ کی انتظامیہ کو متر کیا کہ پشاور سے میاں والی کے راستے ذمے دار ہے آپ فلام کریں گے کہ لڑائی وہاں ہوئی ہے قدم وہاں ہوئے ہیں آگ وہاں لگائی گئی ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ وہاں ایس پی نے یا بی ایس پی نے جا کر تو آگ نہیں لگائی میں آج اس عظیم اجتماع میں سارے افسات کی ذمہ داری انتظامیہ پر اس لیے ڈالتا ہوں کہ میرے پاس وہ شواہد موجود ہیں کہ کیونکہ شواہد کے تحت آج سے دس پندرہ دن پہلے پنجاب کی سپیشل رپورٹ نہیں، رپورٹر نے جنگ کی انتظامیہ کو مسترد کیا کہ پشاور سے میاں والی کے راستے اچلا جھنگ میں پہنچ رہا پہ ہے اور کلاسرپو میں پہنچ رہی ہیں اور اس کے بعد یہاں کی انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا اس کا کوئی ستیہ نہیں کیا اس کے لیے کوئی فکٹ نہیں بنائی اس کے لیے چیک پوسٹ کوئی نہیں بنائی وہ اصلاح جس کی خبر پشاور سے چلتے وقت یہاں کے انتظامیہ کو پہنچی یہاں کی پولیس کو پہنچی وہ اصلاح پشاور سے چلا میرا والی کے راستے جھنگ پہنچا جھنگ میں وہی اصلہ میرے شہیدوں کے لیے میرے مقدولوں کے لیے میرے کارکنوں کے لیے میرے غریب سیلوں کے لیے میرے سوانوں کے لیے میرے پھولوں کے لیے چوکوں میں گلیوں میں استعمال ہوتا ہاں ہے مجھے ایس پی پتا ہے کہ تجھے اگر خبر تھی تو تم نے کیوں نہیں روکا بی سی بتائے تجھے خبر تھی کیوں نہیں روکاڑ سے چلے تم نرو کو میاں بالی پوچھے تم نرو کو اچھے ہاں چلے تم نرو کو بولیاں تمہارے سے پڑا اس واقعے کا ذمے دار کوئی نہیں ہے ایک لمحے کے لیے ہم جہاں کی انتظامیہ کی ایڈمنسٹریشن کو مارنے کے لیے پیچھا نہیں ہے میرا گلشم میرا نہیں ہے نئی مجرم نہیں ہے نئی مجرم تقسیم ہم تمہارے خلاف آخری اختتام کرنے والے ہیں میری سروس پر غور کرو میری اس گفتگو کو تحمل سے سنجیدگی سے سو سوچو کہ ہم پنجاب کا وزیر چیف سیکٹری ہوم سیکٹری اگر اس بد کا ستیہ بات نہیں کرتا تو پھر سپاہے صاحبہ طاقت کے ذریعے اس کا کرے گی اور ستیہ بات پورے ہم نے تمہیں کب کہا ہے کب مجرموں کو نہ پکڑو ہمیں کہا ہے تمہیں اور تم مجرموں کو پکڑنے کی بجائے بے گناہوں کو پکڑتے ہو ہو مجھے بتایا تھا میں پوچھ سکتا ہوں شیا کے دو آدمی مارے گئے ناسر چوک میں تو پولیس داخل نہیں ہوتی ہمارے کارکن نے وہاں جا کر شیا کو کیسے مارا ہے نہیں سمجھے میری بات چوک میں تو پولیس نہیں جاتی یہ کارکنٹ کیا گیا مغرب کے بعد اس طرح جا کر اس نے کشیوں کو مارا یہ تمہارا ڈرامہ ہے یہ تمہاری سازش ہے ہمارے خاندانوں کو ترش کرنے کی سازش ہے ہم تمہاری یہ سازش ناکام پنا چھوڑیں گے ٹھیک ہے یعنی مجھے بتا رہا ہو یہ مجھے بتائے کہ جنگل اب تم گھر گھر میں چھاپے مارتے ہو اب تم بے گناہوں ہو چھبیس آدمی پکڑے گئے اور آج چھپن آدمی پکڑے گئے کیوں پکڑتے ہو تم ان کو پکڑتے ہو پشاور کے اسلام آنے والے کو نہیں پکڑتے ہوئے کچھ کا بات رکھے بھائیوں توجہ کیجیے جو بات غلط ہے ہم اس کو کبھی صحیح نہیں کہ انتظامیہ کو نو مجرم سمجھتا ہوں نو مجرم گردانتا ہوں بڑا آدمی بڑھیا فورن بولی ہے راشن کوپوں سے پہلے ہو مکانوں کو آگ لگنے کے بعد دو گنا لوگوں کو سرسوں کو دھینے کے بعد تمہاری پولیس تمسا دیکھتی نہیں انتظامیہ تاراشا دیکھتی ہی اور تمہاری انتظامیہ کا ایک افسر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو گھیرے میں لیا ہے وہ گھیرے میں نہیں کیا وہ تقریبا بھاگ کیا تمہارے گھر میں چلا گیا جب تم نے گھیرے میں لیا تقریب کاروں کو جب تم نے ان سے گھیرہ ڈالا تھا تو گھیرہ شیوں کے لیے تمہارا کامیاب نہیں ہوتا سنی غریبوں کے لیے کامیاب ہوتا ہے تمہاری یہ سازش سپاہے صحابہ آپ کی تھوطا سے پتل جائے گی میرے بھائیوں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تک حالات پیش آئے ان تمام حالات کی ذمہ داری جنگ کی موجودہ انتظامیہ پر پینتیس हमारे मकान چلائے गए پینتیس ایس پی صاحب مکان آپ چلائے گئے لاکھ مارے گئے مکان لوٹے گئے آج تم گھر گھر چھپڑ مار کر پھر انہیں مجلوموں کو پکڑتے ہو تمہیں شام کرنے چاہیے انہیں کو پکڑتے ہو جب مکانوں کو آگ لگ گئی تھی اس وقت تم نے ملزموں کو کیوں نہیں پکڑا جب کراشن کوپے چل رہی تھی ملزموں کو کیوں نہیں پکڑا اور اس کے بعد کتنا سوچ ہے تمہارے ان شاء القافی کی شہادت کے مجرم شاجد نقوی کو اور شیخ اقبال کے دو باسی بھائیوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا شاجد نقوی تمہارا رشتے دار اس کے ساتھ تمہارا بچے تم جویب کے قتل میں ہمارے تین آدمیوں کو پکڑتے ہو آدھی عادت کو اور دو اور نوجوانوں کو پکڑتے ہو تم ہمیں بتاؤ تمارانا اشار الصافی کے قتل کے نام سے ملزم سابق مسئلے کو اور دوسرے دو آدمیوں کو گرتاس کیوں نہیں کرتے تم فساد کی چڑھ ہو تم لڑائی کی چڑھ ہو تم اس شہر کو درود بنانے کی دنیا ہو تم اس شہر کو آگ لگانے کی ہو تم اس کو چلانے کے ذمہ دار ہو تم اس شہر کے سیوں پر تشدد کے ذمہ دار ہو مکانوں کے چلانے کے ذمہ دار ہو سپاہی صاحبہ تمہارے خلاف آخری کام کرنے والی ہے اور جب ہم آخری کام اکر کریں گے نہ تم اپنے سبروں میں بیٹھ سکو گے نہ اپنی کس میں بیٹھ سکو گے میں روٹی سے روتی دہنے روتی اور روٹی پھر بہنے روٹی پھریں بچے سے پھریں اور کرفیو لگاتے ہو اور وکفا نہیں جاتے ہو تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے تمہیں شرم نہیں آتے ہونا چاہیے کل شیلا میں چلی آیا ہوا اصل جب تک واپس نہیں لیتے ہو ہماری تمہارے ساتھ کوئی صلاح نہیں تھی ٹھیک ہے شیا کے شیا کے پاس جو اسلحات شہر سے آیا جمع والی کے راستے سے آیا جس کی خبر تمہاری سپیشل برانچ نے تمہیں دی ہے اور تحریری طور پر دی اور کیسے دی وہ اسلحہ جب تک برآمد نہیں کرتے ہو اس کا سوراغ نہیں لگاتے ہو اس اسلحہ کے ملزمان کو گرفتار نہیں کرتے ہو ہماری تمہارے ساتھ کوئی سلا نہیں ہے کوئی مذاکرات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہے <تصفح> آخری اقدام جب ہم کہیں گے ہمیں پتا ہے اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا لیکن ہم سے زیادہ تمہیں بھی ہوگا ٹھیک ہے ہم آخری اقدام اس لیے ابھی میں اعلان نہیں کرتا ابھی ہم تمہیں تھوڑا سا اور موقع دینا چاہتے ہم تمہیں اور دیکھتے کہ کیا تم عقل کے ناخن لیتے ہو یا نہیں نہیں ہو گئے تو پھر کس راستے میں حق نواز گیا کس <تصفح> راستے میں اشار کاٹنے گیا اگر میں بھی اسی راستے میں جاتا ہوں خدا کی قسم میرے لیے اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیو میرے سننی نوجوانوں میرے شکایت احاطہ کے ساتھ سنو موت ایک دن آئے جو موت میں بھی آ جاتی اسپتالوں میں بھی آ جاتی ہوں بستیوں میں بھی آ جاتی ہوں اور اگر یہ موت ترمبر کے دین کے لیے صحابہ کے لیے آئے اس سے بڑی کوئی صابت نہیں مجھے آپ بتاؤ اگر صحابہ کا اور دین کا استقاب میرا آپ سے نہ ہو تو مجھے آپ سے کیا لینا بتاؤ میں تو بنگلہ دیش میں چار ہزار میل دور رات کو ایک کارکن کی صاحب کی خبر سن کر ساری رات پڑھتا رہا ہوں اور میں بھی کئی دن کرف پر تکلیف سے گزارے ہیں تو میرے بھائیوں میرا آپ کا رشتہ پیگمبر کے صحابہ کے لیے سدھی کو عمر کے لے اور یہ رشتہ میرے نائب اکرواز کا آپ کے ساتھ یہ رشتہ اس عاروقاسمی کا تھا ہم اس کو بھی سمجھے اس لیے کہ یہاں پر شیعہ نے بے گنوں سمیوں کو تشدد کا نشانہ بنا رکھا ہے انتظامیہ سنوں کے تحت کچھ نہیں ناکام ہو چکی ناکام ہو چکی ہے یا نہیں ناکام ہو چکی ہے یا نہیں میری ہیں کہ یہاں کی انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے اور دوسری بات بھی. کہ اس آج کے بعد چویب کے قتل کے کیسے اگر ہمارے کسی اور ملزم کو ہاتھ ڈالا گیا اس ملزم اگر یوسر مجید کو گرفتار کیا گیا تو ہم سخت ایکشن لیں گے ایکشن ہونا چاہیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے وہ ساتھ دیں گے اللہ کے گھر میں دونوں ہاتھ کھا سکتے ہیں وہ آپ روٹا وہ